You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda ba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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام ہر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاد بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت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 وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب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 علیکم و رحمۃ اللہ وحد محمد رسول شرجی بسم اللہ رحمان الحمد للہ رحمی ل مدین اب دیا کن استحیح صراط سر تو عليهم وقل اجمر بلحک مل متی ہسنتے وجا دل ہوں بلتی ہے آسن رب کام سبھی لہی ودیم شاید کا یہ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ رابط دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بیس کر جو بہترین ہو یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ہدایت والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے دنیا کے کئی ممالک کی جماعتوں نے اپنی مجالس شعراء میں اس تجویز کو رکھا اور اس پر بڑی اچھی بحث کی اور اپنا لاح عمل بھی ہر جماعت کی مجسعر نے تجویز کیا کہ کس طرح ہم تبلیغ کے کام کو اسلام کے اور اسلام کا حقیقی پیغام اپنے میں ملک کے ہر طبقے میں پہنچانے کے کام کو حصہ دے سکتے ہیں یا اسے بہتر بنیادوں پر قائم کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ برطانیہ نے بھی اس سال اپنی مجلس شعورہ کے ایجنڈے میں اس تجویز کو رکھا ہوا تھا اس وقت مسجد عشورہ نے بڑی سہراست بحث کی اور بحث کر کے اپنا لاہِہ عمل تجویز کر کے مجھے منظوری کے لیے بھجوایا لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے یہ تبلیغ کے کام کے لیے منصوبہ بندی ہے یا کسی اور کام کی منصوبہ بندی مجلس جس شعور جب کوئی بھی منصوبہ بندی کرتی ہے مختلف آرا ممبران شعرا كی سامنے آتی ہیں اور پھر ایک رائے قائم ہوتی ہے جب عمران کی اکثریت کی ایک رائے قائم ہوتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک لائے عمل تجویز ہو کر خلیفہ وقت کے پاس منظوری کے لیے بھیجایا جاتا ہے اور جب منظوری ہو جاتی ہے تو اس پر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ عمل درآمد کروانا اور کرنا ممبران مجلس شعرا کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر سطح کے جماعتی عہدیداران کی بھی ذمہ داری ہے بس یہ جو تجویز جو تبلیغ کے کام کو بہتر کرنے یا اسے وسعت دینے کے لیے مجلس عشعہ برطانیہ میں دیر بیس آئی اور اس پر فیصلے ہوئے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس پر مشورے ہوئے اور خلیفہ وقت سے منظوری کے بعد عمل درآمد کے لیے جماعتوں کو بھجوائے گئے اس پر عمل درآمد کرنے اور کروانے کے لیے ہر ممبر ممبر مجلس شعورہ اور ہر سطح کے عہدے داران کو اب بھرپور کوشش کرنی چاہیے صرف یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ ایک تجویز تبلیغ سے متعلق ہے اس لیے صرف سیکٹری تبلیغ ہی اس کا ذمہ دار ہے کام کرے یا کسی بھی دوسرے شعبہ سے متعلق اگر کوئی تجویز ہے تو متعلقہ سیکٹری کا ذمہ دار ہے یقیناً اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے متعلقہ سیکریٹریان ہی ذمہ دار ہیں لیکن خاص طور پر تبلیغ اور تربیت کے شعبے ایسے ہیں کہ اس میں جماعت کے ہر عہدے دار کا ہر سطح کے عہدے دار کا شامل ہونا اور اپنا نمونہ دکھانا ضروری ہے اس وقت مکھیوں کے تبلیغ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس حوالے سے میں ہر عہدیدار کو توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سٹان تبلیغ سے اس تجویز پر جماعتوں میں عمل درآمد کروانے کے لیے اپنا مکمل تعاون کریں خود اس کا حصہ بن کر افراد جماعت کے لیے نمونہ پیش کریں کوئی بھی عہدے دار ہو کسی نہ کسی رنگ میں تبلیغ میں حصہ لے سکتا ہے اور اگر عہدے حصہ لے رہے ہوں تو افراد جماعت کے سامنے نمونے قائم ہو رہے ہوں گے اور بہت سے ایسے ہم بھی ایسے ہوں گے جو بغیر کہے بغیر خاص توجہ دلائے خود بخود ان نمونوں کو دیکھ کر اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی کوشش میں شامل ہو جائیں گے بعد سیکرٹیان کے پاس ویسے بھی اپنے شعبے کا اتنا کام نہیں ہوتا وہ زیادہ وقت بھی دے سکتے ہیں صرف نیت اور ارادے کی ضرورت ہے بہرحال نیشنل سیکرٹری تفلیغ کا کام ہے کہ جو لاہِ عمل بھی بنایا گیا ہے یہ ہر مقامی جماعت کے سیکٹری تفلیغ تک پہنچنا چاہیے اور پھر اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جماعت کے ہر فرد تک افراد جماعت سے متعلقہ حصہ جو ہے اس لاہِ عمل کا وہ اور جو حصہ انتظامی نہیں ہے بلکہ افراد سے تعلق رکھتا ہے وہ پہنچے لیکن سب سے بڑھ کر یہ جو آیت میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسے سمجھیں اور اس کے مطابق ہر سیکرٹری تبلیغ عمل کرے ہر عہدے عمل کرے دایان خصوصی عمل کریں دایان خصوصی کا میں خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم باقی افراد جماعت کی نسبت زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دیں گے اپنا وقت بھی اگر دیں اور علم بھی ہو لیکن ان باتوں کی توجہ نہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں تو پھر اس میں وہ برکت نہیں پڑھ سکتی بہتر نتائج نہیں نکالے جا سکتے جو نکل سکتے ہیں بہرحال اللہ تعالی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اس میں سب سے پہلے حکمت ہے پر معاہذہ دلحسنا ہے یعنی اچھی نصیحت پھر فرمایا بیس میں دلیل استعمال کرو جو بہترین ہو آج کل کے نام نہاد علماء نے اور دہشت گرد گروہوں اور تنظیموں نے اپنے جنونی پن اور بغیر حکمت عقل اور بے دلیل باتوں سے اسلام کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ غیر مسلم دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام حکمت سے آری اور دلائل سے آری مذہب ہے اور بے اخلوں اور بے وقوفوں کا مذہب ہے نا اللہ اور صرف شدت پسندی ہی اس کی تعلیم ہے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے اس رشاعت کے مطابق تبلیغ کرنی اور تبلیغی رابطے کرنے ہر احمدی کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے بس اس اہمیت کو سب سے پہلے تو عہدیداروں کو سمجھنا چاہیے ہر سطح کے گزشتہ ایک دو سال میں ان شدت پسندوں اور بعض علم کے عمل نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے اور اس پر میڈیا نے بھی ان باتوں کو اتنا اچھالا ہے کہ یہاں ایک سروے ہوا گزشتہ دنوں جس میں اسلام کے شدت پسند اور ظالم مذہب ہونے اور مسلمانوں کے ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو اکثریت نے یہی جواب دیا کہ اسلام بڑا شدت پسند مذہب ہے اور مسلمان ناپسندیدہ لوگ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں مسلمان رہیں اور ملک کے لیے یہ لوگ نقصان دیں جبکہ جب کہ چند سال پہلے یہ سروے ہوا تھا تو اس کے نتائج بالکل الٹ تھے اور اکثریت اس وقت مسلمانوں کو اچھا سمجھتی تھی بس ایسے حالات میں ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر محنت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بعد بیان فرمائی وہ حکمت کے ساتھ تبلیغ ہے یہ حکمت کیا چیز ہے حکمت کے بڑے وسیع معنی ہیں اور کامیاب تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ان معنی کا ہمیں علم ہو تاکہ اپنی تبلیغ میں ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں حکمت کے ایک معنی علم کے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے اس زمانے میں یہ بہانہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں علمی لحاظ سے حضرت مسیم الد علیہ السلۃ نے ایسے دلائل سے لیس کر دیا ہے اور جماعتی لٹریچر میں اس علم کو مہیا کر دیا گیا ہے کہ معمولی سی کوشش بھی کافی حد تک علمی مضبوطی ادا عطا کر, کر دیتی ہے پھر سوال و جو جواب کی صورت میں آڈیو ویڈیو مواد موجود ہے پھر ویب سائٹس ہیں بہت سے لوگ جب ان کو پیغام پہنچایا جائے بعض بغیر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت لمبی بحث کا وقت نہیں ہے انہیں پمفلیٹ بھی دیے جا سکتے ہیں اور ویب سائٹس کے پتے بھی دے دیں تو جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں جس کے ان کے پاس فوری وقت نہیں ہوتا لیکن بعد میں معلومات لے لیتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے معلومات لیں اس طرح بس ایک تو پہلے اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جن سے علمی گفتگو ہونی ہے ان سے اس طریق سے بات کی جائے جو جس کے جسم یار پر اترتے ہیں دوسرا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری لٹریچر اور ویب سائٹ میں کہاں یہ علمی جواب اور مواد میسر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے اور خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والوں سے ان کی سوچ کے مطابق ان کے خیالات کے مطابق ان کے دلائل کے مطابق پھر ہمیں دلیلیں دینی ہوں گی پھر حکمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ پختہ اور پکی بات ہو ایسی دلیل ہو جو خود مضبوط ہو نہ کہ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں دلیلیں دینی پڑیں پھر ان کو مزید ثابت کرنا پڑے پس لمبی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جائزہ لے کر اعتراض دیکھ کر پھر ان کو ان کی ٹھوس ان کو ٹھوس دلیل سے رد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی پھر تو تولی کا کام ہے کہ اپنے حالات کے مطابق ایسے اعتراض اور ان کے رد کی دلیلیں یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے پھر جماعتوں کو مہیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علمی اور ٹھوس اور پختہ دلیلیں اعتراضوں کے رد کی میسر ہو سکیں پھر حکمت کا ایک مطلب عدل بھی ہے ایسے اعتراض نہیں کرنے چاہیے دوسرے پہ اگر بحث ہو رہی ہے جو الٹ کر ہم پر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی تربیت اور لٹریچر کی وجہ سے فلفا کے لٹریچر کی وجہ سے عام طور پر ایسی صورت نہیں ہوتی لیکن عام دوسرے مسلمان جو ہیں یا دوسرے مذاب کے لوگ جو ہیں ان میں یہ نظر آ بات مسلمان جو ہمارے خلاف ہیں حضرت مسیم الد علیہ السلاۃ والسلام پر ایسے اعتراض کر دیتے ہیں جو باقی امبیاہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں بڑے بڑے بعض لوگ ہیں جو اپنے زوم میں عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایسے اعتراض حضرت سم علیہ اللہ پر کرتے ہیں جو دوسرے امبیاہ پر بھی پڑھتے ہیں بس اس بارے میں بھی شعبہ ولی کو یہ اعتراض اور جواب اکٹھے کرنے چاہیے اور مہیا کرنے چاہیے جماعتوں کو اور یہ حضرت مسم علیہ السلۃ واللام کے زمانے سے ہو رہی ہیں باتیں کہ اعتراض کیے کی جاتے ہیں وہ حضرت مسم علیہ السلام پر جو دوسروں پر بھی پڑھ رہے ہیں ان کے اپنے دین پر بھی پڑھ رہے ہیں اور اس وقت سے حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی ان اعتراضات کے جواب ان پر الٹائے ہیں انہیں کے لٹریچر سے یا انہیں کی صحیفوں سے غیر مذہبوں کو یا مسلمانوں کو بھی بتایا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو وہ اصل میں اعتراض نہیں یہ تو اسلام پر بھی اعتراض اس طرح کیے گئے تھے کافلوں کی طرف سے شعبہ تبلیغ کو جیسے کہ میں نے کہا چاند ایسے اعتراض بھی چھوٹے پھنپڑے کی صورت میں شاع کر کے مہیا کرنے چاہئیں عمتوں کو اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کے کام میں لگانا ہے تو یہ محنت اس شعبے کو کرنی پڑے گی خرچ بھی کرنا پڑے گا اسی طرح حکمت کے معنی ہی. ہیلم اور نرمی کے بھی ہیں پس تبلیغ میں نرمی اور عقل سے کام لینے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے غصہ اور تیزی میں بات کرنے سے دوسروں پر منفی اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں اس لیے غصہ میں جواب دیا جا رہا ہے جو غصہ دکھائے اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی چاہیے اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے والوں کو نام علماء کے غصے اور شدت پسندی نے ہی موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اعتراض کریں ورنہ آرام سے بات کی جاتی تو یہ ایسے اعتراض بہت سارے ایسے اعتراض ہیں جو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہیں بس اس کی روح سے بحث کرنے اور دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے دلائل اور اس کی تعلیم تعلیم کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے اسلام پر اعتراض کرنے والوں یا اعتراض کرنے والے لوگوں سے متاثر ہونے والوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ جب پرانے کریم کی آیات کی روشنی میں بات کی جائے تو ان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہالت سے روکنا بس ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے جو دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جا جائے اور اس کی جہالت کو دور کرنے والی ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ان سے بات کیا کرو پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حق کے مطابق اور موافق بات کرنی چاہیے ہمیشہ سچی اور واقعات کے مطابق بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے حقائق و واقعات سے ہٹ کر بات کی جائے ایسی باتیں جو حقائق اور واقعات کے خلاف ہوں پھر غلط اثر ڈالتی ہیں کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں اصل بات ظاہر ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ سچی اور حق کے مطابق حقائق کے مطابق بات کرنی چاہیے پھر حکمت موقع اور ماحول کے مناسب اور مطابق بات کرنے کو بھی کہتے ہیں یعنی اگر یہ خیال ہو کہ ایک دلیل سے مخالف میں غصہ پیدا ہونے اور اس کے چڑنے کا خطرہ ہے اور پھر بجائے تبلیغی گفتگو کے لڑائی جھگڑے اور فاصلے بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی دلیل سے اجتناب کرنا چاہیے اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے اور ایسی دلیل دینی چاہیے پھر جو بر بھی ہو اور دوسرے کے مزاج کے مطابق ہو اور فاصلے بڑھانے کے بجائے قریب لانے کا باعث ہو بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں ایک مجلس میں دوسرا وہ بات سنتا ہے اور اچھا اثر لیتا ہے لیکن اس وقت پھر بات کر کے چپ ہو جانے کے بجائے اور پھر یہ سوچ کر کبھی موقع ملا تو دوبارہ اپنی بات کریں اس مجلس میں ہی پھر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بار بار اس باتوں کو دھراتے ہیں یا اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج قائل کر کے اٹھنا ہے تم قائل ہو کر ہی اٹھنا ہے جس سے پھر دوسرا چڑ جاتا ہے اور قریب آیا ہوا بھی دور ہو جاتا ہے اور پہلی بات کا جو اثر ہوا ہوتا ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے اس لیے موقع محل اور مزاج شناسی بھی تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تبلیغ میں جہاں مستقل مزاجی ضروری ہے وہاں ذاتی رابطوں کے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے ذاتی رابطوں سے ہی مزاج شناسی ہو سکتی ہے دوسرے کی اور سمے اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں ایک تسلسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ سال میں سال میں ایک یا دو دفعہ عشرہ تربیت منا لیا عشرہ تبلیغ منا لیا برٹیشر سڑکوں پر کھڑے ہو کر تقسیم کر دیا اور سمجھ لیا کہ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا آج کل یہاں اسائلم لینے والے بہت سے لوگ مختلف عمروں کے آئے ہوئے ہیں بعض صحت مند اور جوان ہیں بعض زیادہ بڑی عمر کے ہیں اور جب تک ان کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اکثر کے پاس وقت ہے اور اکثر وقت تو فارغ رہتے ہیں بس ایسے تمام لوگوں کو اپنی صحت و عمر کے لحاظ سے تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے کم یا زیادہ وقت دینا چاہیے زبان نہیں آتی تو لٹریچر لے جائیں کیسٹس لے جائیں اگر سڑکوں پر لٹریچر تقسیم کرنا ہے تو پھر مستقل پروگرام ایک رہنا چاہیے تقسیم کا اور یہ سالم لینے والے اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں سواب بھی ہے دیکھی بھی ہے اور تبلیغ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور اسی برکت سے شاید ان کے کیس بھی جلدی پاس ہو جائیں بہرحال مستقل تبلیغ کے لیے یہ ہدایات ان جو ہیں تبلیغ کے شعبے کی طرف سے ان کو جانی چاہیے لٹریچر مہیا ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہو اور اس طرح پہ ہونی چاہیے باتیں جو حکمت کے معنوں میں بتائی گئی ہیں ان میں عہدیداروں کو بھی شامل ہونا چاہیے اور پرانے رہنے والوں کو بھی شامل ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ صرف سائل سیکر کے لیے میں نے کہہ دیا تو وہی شامل ہوں دائیان خصوصی کو بھی صرف نام کے دائعان خصوصی بن کر نہیں بلکہ زیادہ وقت دے کر اس تبلیغ کے میدان میں اب آنا چاہیے دنیا کے جو حالات ہیں ان کو اب دنیا کو بتانے کے لیے ہمیں کھل کر سب کو بتانا ہوگا کہ یہ حالات تمہارے دنیا داری میں ڈوبنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف آؤ اور سچے دین کی تلاش کرو معذہ الحسنہ کا جو تبلیغ کا حکم ہے وہ حکمت سے تبلیغ کے معنوں میں بھی آ گیا یعنی نرمی اور دل پر اثر کرنے والے انداز میں تبلیغ کی جائے بس <تصفح> اللہ تعالیٰ نے حکمت اور اچھی اور ٹھوس دلیل کے ساتھ جو تبلیغ کا حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہمارا کام ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اسے کرتے چلتے کرتے چلے جانا ہمارا کام اس کے نتائج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا کرنے کس نے گمراہی میں بھٹکتے رہنا ہے اور کس نے ہدایت پانی ہے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ تم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہاں تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے پیغام پہنچانا ہے حق کی پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچانا ہے اسلام کی خوبیوں اور خوبصورت تعلیم کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہے وہ کیے جاؤ انسان عالم الغیب نہیں ہے کہے کہ بجائے وقت ضائع کرنے کے میں اس کو اس کے پاس جا کر ہی پیغام حق پہنچاؤں جس پر اثر ہونا ہے یہ تو انسان کو نہیں پتہ کس پر اثر ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ علم دیا ہی نہیں گیا تو کس پر اثر ہونا ہے اور کس پر نہیں ہونا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اصرشاد کے مطابق ہم نتائج کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہے کہ کیوں اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے کیوں سو فیصد لوگ ہمارے پیغام سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنے والے نہیں بنے ہمارے سے اگر پوچھا جائے گا تو صرف اتنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم نے پیغام پہنچایا یا پھر کیوں ہم نے اپنا تولیغ کا فریضہ ادا نہیں کیا اور کیوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہیں کیا کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے ہدایت نہیں پانی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اگر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو دنیا کم از کم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتی مرنے کے بعد کہ ہمیں تو اسلام کو پیغام ملا ہی نہیں تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر ہمیں اسلام کو پیغام نہیں ملا بعض لوگ پیغام سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر بدقسمتی سے کوئی روگ ان کے آڑے آ جاتی ہے اور قبول نہیں کرتے ابھی دو دن پہلے ہی یورپ کے ملک کے ولغ نے مجھے لکھا کہ فلاں فلاں صاحب جو آپ کو ملے تھے جرمنی میں جلسے پر بھی شامل ہوئے تھے تبلیغ اور پورے ماحول کا اس پر بہت اچھا اثر ہے کئی دفعہ بیعت کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے پھر کوئی روکاڑے آ جاتی ہیں اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پھر اسے قبولیت کی توفیق ملنی ہے یا نہیں ملنی لیکن ہم نے بہرحال اپنا فرض پورا کر دیا اسے اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروا دیا پھر تحریر کے ذمہ میں ایک بات یہ بھی ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ تم تبلیغ کر کے تبلیغ کر کے تم نے کتنے احمدی بنا لیے کہ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مسلمان تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے اور پھر یہ بھی کہ کتنا عرصہ لگے گا اس طرح اسلام کی تعلیم پھیلنے میں جس طرح تم لوگ تبلیغ کرتے اور اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہو اور پھر یہ بھی ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ بظاہر تمہاری باتیں عقل اور حکمت والی بھی ہیں مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا اور پوچھتے ہیں مختلف جگہوں پر ابھی جرمنی کے سفر میں بھی ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا تو یہی جواب ہمارا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمیں تبلیغ کرنے کا پیغام पहुंचाने کا حکم ہے اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں اور نہ ہم نے ہٹنا ہے ہم اپنا کام کیے جائیں گے کس نے ہدایت پانی ہے اور کس نے نہیں پانی یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اس پر جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ اور تعالیٰ اور اس کا رسول غالب آئیں گے انشاءاللہ اس لیے ہم اس امید پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک دن اکثریت ہماری ہو جائے گی حضرت وسیم عبیہ السلّت السلام نے بھی عیسائیت کی وضاحت میں جو میں نے کی تھی بعض جگہ رشداد فرمائے ہیں اپنے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہ کس طرح بعض اوقات مخالفین اسلام نے آپ کے جذبات کو انگیست کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سائد پر عمل کرتے ہوئے کس طرح عمل کو برباد ہونے اور جھگڑے کو بڑھانے سے روکنے کے لیے اپنا رویہ دکھایا جانچہ آپ اپنی کتاب تحریر فرماتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ کبھی ہم نے جواب کے وقت نرمی اور آہستگی کو ہاتھ سے نہیں دیا یعنی یعنی کبھی ہوا کہ نرمی اور نرم زبان کو چھوڑیں اور ہمیشہ نرم اور ملائم الفاظ سے کام لیا ہے فرمایا کے بجود اس صورت کے کہ بعض اوقات مخالفوں کی طرف سے نہایت سخت اور فتنہ انگیز تحریف پا کر کسی قدر سختی مثلیت آمیز اس غرض سے ہم نے اختیار کی بعض و با سختی کی, کی کیونکہ مخالفین جو علمایسو ہیں یا شرم بڑھنے والے جو تھے لیڈر وہ بڑھ جاتے ہیں جو عوام کو بھی پھر برکلاتے ہیں اس لیے سختی انہی کے جواب میں جو تاریخوں میں انہوں نے لکھا اسی طرح سختی کی اسی طرح کی تاریخ لکھی کہ تا قوم اس طرح سے اپنا معاوضہ پا کر وحشیانہ جوش کو دبائے رکھے اور یہ بھی اس لیے اگر مسلمانوں کے خلاف ہے تو جواب یہ دے دیا تاکہ یہی جواب سخت سے دیا جا سکتا ہے جو دے دیا اور اس سے زیادہ جوش دکھانے کی ضرورت نہیں اور وحشیانہ حالت تاری کرنے کی ضرورت نہیں تاکہ دنگا اور فساد ہو فرمایا اور یہ سختی نہ کسی نفسانی جوش سے اور نہ کسی اشتعال سے بلکہ محض آیت جادل ہم الحم ہے آسن پر عمل کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی بھی اس وقت بعض او سختی کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اس آیت کے نیچے ہی آتا ہے کہ حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ایسی بات کرو جو صحیح ہو موقع مناسب کے موقع کے مناسبت سے ہو اور اس سے اس وقت مخالف کو اس طرز کا جواب دینا ہی ضروری ہو اس لیے بعض و سختی بھی ہو جاتی ہے لیکن عموما نرمی ہی دکھانی ہے نمایا کہ اس عمل کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی اور وہ بھی اس اس وقت کے مخالفوں کی توہین اور تاکیب اور بدزبانی انتہا تک پہنچ گئی اور ہمارے سید و مولا اور سرور کائنات فخر موجودات کی نسبت ایسے گندے اور پر شر الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے کہ قریب تھا کہ ان سے نقص امن پیدا ہو تو اس وقت ہم نے اس حکمت حکمت عملی کو برتا پس جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں جو جاد علم بلاتی ہے آسن کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ تھوڑا سا سختی سے اسی حکمت عملی پر چلتے ہوئے جو دوسرا استعمال کر رہا ہے جواب بھی دیا جائے بس اصل مقصد یہ ہے اور وہ بھی اس لیے کہ فتنہ و فساد روکے بس فتنہ و فساد روکنا اصل مقصد ہے اور پیغام کو صحیح طور پر پہنچانا بھی چیزیں ضروری ہیں آپ نے کبھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو مخالفین نے کیا تھا اس کے بجائے آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور قانون کی پابندی ضروری ہے اور فساد پھیلنے سے روکنے کے لیے دلائر سے ہی آپ نے بات کی اور قانون کی مدد لی اور بہرحال جہاں غیرت دکھانا ضروری ہے وہاں آپ نے بھی دکھائی ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ آیت جاد الحم بلّی ہے آسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداح نہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کو پیشگوئی کے طور پر کذاب قرار دیں نوز بلّہ اور حس موسا کا نام ڈاکو رکھے راست پاس کہہ سکتے ہیں کیا ایسا کرنا مجھے حسنا ہے ہرگز نہیں بلکہ منافقانہ سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے بس ان چیزوں کو بھی فرق ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ مدان اتنا ہو جائے کہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے اگلے کو بات سنانی ہے تو اس حد تک ہم چلے جائیں غیرت بالکل ختم ہو جائے ہاں ایک حد تک جھگڑا اور فساد نہیں کرنا لیکن ایک حد تک بعض دفعہ انہی کے الفاظ کو ان پر الٹانا پڑتا ہے بس جہاں حد سے زیادہ مخالفین اعتراض میں بڑھ جائیں یا باتیں ان کی ایسنگ ہو جائیں کہ جو حد سے زیادہ دریدہ دہنی اور گندے الفاظ ہوں وہاں بعض فتنے کو روکنے کے لیے جواب دینا پڑے گا <تصفح> اسی طرح آپ نے بھی فرمایا کہ نرمی کا حرکت مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ میں کر کے اتنا ڈر جاؤ ہاں ہاں میں لانے لگ جاؤ اور خلاف واقعہ جو بات ہے اس کی تصدیق کی جائے <تصفح> حکمت بہرحال ضروری ہے نرمی زبان اور اخلاق بھی ضروری ہیں لیکن غلط بات کو غلط کہنا بھی ضروری ہے بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کا مطلب بزدلی نہیں ہے یا اپنے قریب لانے کے لیے غلط بات کی تصدیق کرنا نہیں ہے مثلاً آج کل دنیا داروں نے آزادی کے نام پر ایسے قانون بنا دیے ہیں جن کی شریعت حرکت اجازت نہیں دیتی اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ یہ احمدی دی اپنے آپ کو شدت پسندی سے دور رہنے والا کہتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں لیکن بعض معاملات میں یہ بھی شدت پسند ہیں اور مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے عورتوں سے ہاتھ ملانے کا معاملہ ہے یا ہم جنسی کا معاملہ ہے ابھی جرمنی میں مجھ سے بعض نے سوال کیے اور میرے جواب پر کچھ نے منفی تبصرہ بھی ہمارے خلاف کیا لیکن اکثریت کو سمجھ بھی آ گئی کہ کیا حقیقت ہے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں لیکن جو چیز غلط ہے اسے ہم نے غلط بہرحال کہنا ہے گزشتہ دنوں یہاں یو کے ایک سیاسی پارٹی کے ممبر جن کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ پارٹی لیڈر بننے کے لیے کھڑے ہوں گے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پارٹی لیڈر بننے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک تو وہ ہم جنسی کے خلاف ہیں اور دوسرے ابارشن کے خلاف ہیں اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں سننے کی گنجائش ہی نہیں ہے جہاں تک ہم جنسی کا سوال ہے قرآن بھی اور بائبل بھی قومی طور پر عش برائی کرنے والوں کو اللہ تعالی کی طرس سزا کا اس میں ذکر ہے دونوں کتابوں میں لیکن واشن بعض حالات میں ہم تو جائز سمجھتے ہیں لیکن بہرحال ان کا اپنا نظریہ تھا کہ وہ نہیں سمجھتے اسی طرح ایک اور سیاسی پارٹی کے لیڈر نے اپنی کچھ چند مہینے ہوئے اپنی پارٹی کی سربراہی سے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ وہ ہم جنسی کے خلاف تھے اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں اپنے ایمان اور سیاست کے درمیان تقسیم ہو کے رہ گیا ہوں اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پارٹی لیڈرشپ سے لیدا ہو جاؤں پس اگر یہ لوگ جو دنیا دار ہیں اور جن کا دین بھی اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں ہے اپنے دنیاوی معاملات کو دین کے لیے قربان کر رہے ہیں اور مدانت نہیں دکھاتے بزری نہیں دکھاتے تو پھر ہمیں جو آخری اور ہمیشہ قائم رہنے والی شریعت کو ماننے والے ہیں کس قدر مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور اپنے دنیاوی تعلقات میں اور تبلیغ کے تعلقات میں بھی حکمت کے ساتھ اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ان باتوں کو رد کرنا چاہیے نہ ہی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے نہ ہی اس لیے ان کی ہاں میں ہام چاہیے کہ ان سے رابطے ختم ہو جائیں گے اگر حکمت سے بات کی جائے تو کوئی رابطے ختم نہیں ہوتے اور پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ ہدایت پانے والے کون ہیں یہ مجھے پتہ ہے بس جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے اس کا دل خود ہی اللہ تعالیٰ کھول بھی دے گا داروں کو خاص طور پر اس کو توجہ کرنی چاہیے ان میں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بزدری کا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے مخالفت کی کوئی پروانی نہیں کرنی چاہیے مخالفت تو تبلیغ کے راستے کھولتی ہے مسیمۃلاسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس قدر زور سے باطل الحق کی مخالفت کرتا ہے اسی قدر حق کی قوت اور طاقت تیز ہوتی ہے فرمایا زمینداروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جتنا جیٹ ہاٹ تپتا ہے اسی قدر ساون میں بارش زیادہ ہوتی ہے یعنی جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے مئی جون میں اتنی برسات کے موسم میں مانسون جو آتی ہے جولائی اگست ستمبر میں تو برسات بھی اور بارش بھی زیادہ ہوتی ہے فرمایا یہ قدرتی نظارہ ہے حق کی جس قدر زور سے مخالفت ہو اسی قدر وہ چمکتا ہے اور اپنی شوقت دکھاتا ہے فرمایا کہ ہم نے خود آزما کر دیکھا ہے جہاں جہاں ہماری نسبت زیادہ شور و غل ہوا ہے وہاں ایک جماعت تیار ہو گئی ہے اور جہاں لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ ترقی نہیں ہوتی یہ نظارے ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں گزشتہ جنوں جرمنی میں الجزائر سے آئے ہوئے وہاں کے بڑے مشہور غیر جماعت سے میری ملاقات ہوئی ملنے آئے تھے کہنے لگے کہ اس وقت آپ کی جماعت وہاں بڑی تکلیف میں سے گزر رہی ہے یہ تو صحیح ہے لیکن جماعت کا تعارف اور تبلیغ جو ہے ملک کے تقریبا تمام حصے میں اس مخالفت کی وجہ سے ہو چکا ہے اور لوگ جماعت پہ جاننے لگ گئے ہیں کہتے, کہنے لگے شاید یہ جو اتنا تعارف ہوا ہے یہ دس بیس سال میں بھی نہ ہو سکتا آپ لوگوں سے جتنا اس مخالفت کے وجہ سے ہوا ہے بس اب یہ وہاں کے اہمدی بھی لکھتے ہیں کہ ذرا بھی بہتر حالات ہوئے تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں اب قبول کرنے کے لیے بس مخالفتوں یا دنیا والوں کے سے کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی حکمت بھی ضروری ہے تفلیغ کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان یہ کال اور فعل میں مطابقت ہو جو, جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرنے والے حکمت کی باتیں بھی تبھی منہ سے نکلتی ہیں اور دوسروں پر اثر کرتی ہیں جب کال اور فعل ایک ہو حضرت مسلم علیہ السلات وسلام اس طرح توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تہیں نائب الرسول اور وارث المبیا قرار دے کر بعض کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو بدکاریوں سے بچو مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو ان کی کرتوتیں ہیں وہ خود کرتے ہیں ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہوتا ہے باتوں کا اثر بھی اس وقت ہی ہوگا ہر تبلیغ کرنے والے کا جب وہ اپنے کال و میں برابر ہوگا نمایاں کہ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لما تک علوما مالت کہنے کی کیا ضرورت پڑتی یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے فرمایا تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو اثر پذیر نہیں ہوتی اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب ان کے حصے میں آئی اس کی کوئی نذیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہمیں ہم بھی نصیب فرما دی کہ صرف لف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو اور باتیں ہند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی چنانچہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ قبرا مقتاً ہند اللہ ہے ما مالات فرم پھر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے یہ بزدلی اور نفاق اس سے ہمیشہ دور ہوتا ہے ہمیشہ اپنے کال اور فعل کو درست رکھو اور اس میں مطابقت دکھاؤ جیسا کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں دکھایا تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفاق کا نمونہ دکھاؤ پھر دیکھیے گا نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیاں اور کمالات دنیا کو دنیا میں پھیلاؤ پہلے نمونہ بنو پھر اسلام کی تبلیغ کرو اس سے کمالات دنیا میں پھیلاؤ پس تبلیغ کے لیے بھی اپنی حالتوں میں پہلے پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک سچے مسلمان کا نمونہ جب انسان بن جائے تو پھر سوال ہی نہیں کہ لوگوں کی توجہ پیدا نہ ہو اس نمونہ دیکھ کر ہی لوگ توجہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح باقاعدہ تبلیغ سے پہلے تبلیغ کے راستے کھل کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے الحمد للہ الحمد للہ محمد اللہ, رحمكم اللہ مر دل مدلے والے سان واشا ول من کر سکون کم ترکر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 تامین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے شب نو سے گیارہ بجے تک جب اتوار کو آٹھ بجے ریڈیو احمدیہ کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے پروگرام کے پہلے حصے میں سب سے پہلے آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامی سید اللہ تعالیٰ عب نصر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ سماعت فرائی اس کے بعد سامعین ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ اگلے تین گھنٹے تک رہے گا دس بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اسی فریکوینسی پر جبکہ شب دس سے بارہ بجے تک پروگرام تو جاری رہتا ہے لیکن فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جاتی ہے ہمارے مستقل سامعین یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کا فارمیٹ بہت آسان اور سادہ اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کا مواقف اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کریں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے سامعین کہ ہم سٹوڈیوز میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع دیتا ہیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے ضرور کیجیے ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن اوپن کرتے ہیں آپ کو بھرپور موقع دیتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں مقصد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں جو بات آپ کے سامنے جو موقف بھی پیش کیا جاتا ہے اس کی تائید قرآن کریم احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ و اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دی جاتی ہے یہ سلسلہ جاری ہے گزشتہ کئی سالوں کے ساتھ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے اتوار کو ہم آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ ولا وسلم پر ایک پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ پروگرام ہیں جن میں فقی مسائل پر بات کی جاتی ہے کچھ پروگرام میں ہم اسلام اور مغرب کے اوپر بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک پروگرام ہے سامین جس میں ہم سید حضرت تختص مسیح ماؤد یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو بانی سلسلہ علی احمدیہ ہیں ان کی ذات کی بابت بات کیا کرتے ہیں اور ان کی صداقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج بھی اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب انہیں اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت جی علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <خب> صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کا جو موضوع جس چیز پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ آپ اپنے سامعین کو ہم بتائیں گے شامل ہوتا ہے اس طرح سے کہ پروگرام کا ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے ابتدایہ جس میں موضوع کو کھول کے رکھا جاتا ہے پھر آپ کو موقع ہم دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں درخواست ہماری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کوشش کیجیے کہ سوال جو ہو موضوع سے متعلق ہ رہے اور یہ حق پاس رکھتے ہیں کہ اگر موضوع سے ہٹ کے آپ سوال کریں تو ہم اس کا جواب دیں یا نہ دیں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی ایک نشست میں کسی ایک موضوع پہ بات ہو یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو جب بھی کہتے ہیں سوالات کے لیے تو پہلی درخواست یہی ہی کرتے ہیں کہ موضوع سے متعلق سوال رکھیے گا بس ان گزارشات کے بعد میں بنسر رضا صاحب کی طرف چلتا ہوں اب آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی ذاکر اللہ صفی صاحب آج جو صداقت مسیح موجود صاحب اسلام کے ضمن میں جو موضوع میں سامعین کے لیے لے کے آیا ہوں <coughs> میں کل بھی آیا تھا اس جی. پروگرام میں آ, باری تو مرزا محمد حفظ صاحب کی تھی لیکن وہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کی جگہ پہ میں آ جاؤں تو کل چونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے صرف ایک گھنٹے کا جی اس لیے اس میں یہ والا موضوع میں شروع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کہ میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو بحث ہو اور ہم لوگ اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں <coughs> سامعین آپ کو اچھی طرح علم ہے اور ہمارے اس پروگرام میں جو مختلف ہمارے سامعین ہیں وہ فون کر کے ہمیں ایک بات مسلسل یاد کرواتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی قومی اسمبلی نے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو ایک آئن میں ترمیم کر کے غیر مسلم قرار دے دیا تھا اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو پارلیمنٹ نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا اس کا جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں جی اور یہ بتا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کسی کے دین کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ کو بلکہ تمام دنیا کی تمام پارلیمنٹیں بھی اکٹھی ہو جائیں جی اور وہ کسی کے دین کا فیصلہ کریں تب بھی ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کرنے کو کر سکتی ہیں لیکن ان کو اختیار نہیں ہے وہ جائز بات نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ حرکت ہی غلط ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو میرے حوالے سے مشہور ہے جو میں نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ کافی سال پہلے کہا تھا اور میں آج بھی اللہ کے فضل سے اس کا اوپر قائم ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس پارلیمنٹ کی اس تنمیم کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا ٹھیک ہے کہ میرا جوتا گندا نہ ہو جائے <coughs> یہ ہمارا ایک سوچا سمجھا اور اسلام کی روشنی میں ایک موقف ہے کہ ہم دنیا بھر میں جو احمدی رہتے ہیں جی وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ٹھیک ہے پاکستان کے جو احمدی ہیں وہ چونکہ پاکستان کے شہری ہی ہیں اس لیے تون و کرہن Uh, اگرچہ وہ دل سے نہ مانتے ہوں اسلام کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے uh, ان کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے اگرچہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم اور بھی گفتگو کریں گے لیکن ہمیں <coughs> ایک بات یہ کہی جاتی ہے خاص طور پہ پاکستانی احمدیوں کو کیونکہ میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جی میں تو پاکستان میں نہیں ہوں ٹھیک ہے اس لیے پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین تو میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا مجھے تو کوئی ایسی بات بتائیں جو ایک عالمگیر حیثیت رکھتی ہو ٹھیک اس کی روح سے میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں تو پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں کہ میں ایک احمدی مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی جاؤں سرحدوں سے قطع نظر ملک سے قطع نظر میں غیر مسلم کا غیر مسلم ہوں یا پھر میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی بات ہونی چاہیے جس کو جو بین الاقوامی طور پر گلوبلی ایک چیز کی اپلیکیشن ہو ٹھیک لیکن یہ بڑی جیب بات ہے کہ میں پاکستان کے اندر ہوں تو غیر مسلم پاکستان سے باہر ہوں تو مسلمان تو یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ آپ بین الاقوامی طور پر بھی غیر مسلم ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اور امت مسلمان نے کافر قرار دے دیا جی تو کافر قرار دے دیا اول تو یہ بات ہی غلط ہے <coughs> دوسرا یہ کہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کی پارلیمنٹ نے یہ کام نہیں کیا حتٰ okay. کہ سعودی عرب نے بھی نہیں کیا yeah. جو سب سے بڑا دین کے لحاظ سے اسلامی ملک سمجھا جاتا ہے جو کہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ چونکہ yeah. ہرمین شریف فین اس, اس میں ہیں تو وہ کم از کم پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم سب سے بڑے اسلامی ملک ہیں ان کی پارلیمنٹ نے بھی ہمیں غیر مسلم قرار نہیں دیا ٹھیک okay. ہے اور دنیا بھر کے کسی اور ملک نے ایسا کام نہیں کیا سوائے پاکستان کے جی. باقی لوگ مذہبی طور پر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ پوری امت جو ہے کیونکہ بذے کی بات یہ ہے کہ امت تو ہے ہی نہیں <coughs> امت تو کہتے ہیں کہ مجموعی جو چیز ہو سے نکلا ہے یعنی جی. کہ اس کی جڑ ایک جگہ پہ قائم ہو وہ نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پورے دنیا کی مسلمان ملکوں کی پارلیمنٹوں نے نہ کسی کے آئین میں قانون نے کسی بھی جگہ پہ ہمیں اس طرح سے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار نہیں دیا. نہیں دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ دیا ٹھیک تو ابھی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دیا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ابھی <coughs> لیکن جو احمدی مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں جی ان کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تم آئین کو نہیں مانتے تم قانون کو نہیں مانتے <coughs> اور اس لحاظ سے چونکہ تم اس کو نہیں مانتے تو تم پاکستان کے آئین اور قانون کے غدار ہو ٹھیک ہے اور قادیانیوں کو آئین اور قانون کی زبردستی پابندی کروانی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی پابندی کریں جی تو پھر آپ کو خود بھی چاہیے نا کہ آپ بھی آئین اور قانون کی پابندی کریں ٹھیک ہے اور آپ بھی آئین کو اور قانون کو سپریم مانیں پاکستان کی پارلیمنٹ سے جو آئین منظور ہوا جی. اور جو لاگو پاکستان میں پاکستان. اور حکومت جو قوانین بناتی ہے ان قوانین کی آپ کو پھر پابندی کرنی چاہیے اور اس کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے <coughs> میرے پاس کچھ اخبارات میں چھپے ہوئے بیانات ہیں جو مختلف اخبارات میں پاکستان میں وقتاً فوقتاً شاع ہوتے رہتے ہیں اس میں میرے پاس ایک یہ ہے دسمبر بارہ 2016 سولہ کا جنگ اخبار ہے اور اس میں دو متضاد خبریں ہیں ایک تو وہی جو بات ہے کہ جی آپ امتناع قادیانیت ایکٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے یہ جرم ہے है, آپ کو کرنا چاہیے اور اسی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں اور اسلامی شناخت کو منہدم نہیں ہونے دیا جائے گا سندھ میں اسلام مخالف بل پیپلز پارٹی کی دین دشمنی کی غم کرتا ہے ٹھیک ہے اسلامی سزاؤں پر نکتہ چینی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ایک, ایک ایکٹ پاس کرتی ہے ایک قانون بناتی ہے آئند میں ترمیم کرتی ہے تو وہ ماننی چاہیے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ایک بل پاس کرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جبری طور پر مسلمان نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ شکایت یہ ہو رہی تھی کہ جی جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کو یہ مسلمان بھگا کے لے آتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں جبر سے ان کو مسلمان کرتے ہیں اور پھر ان سے شادی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی تو مسلمان ہو گئی ہے اس لیے ہم نے اس سے شادی کر لی اس کے خلاف انہوں نے جب کچھ ہندوؤں نے احتجاج کیا اور پھر ان کے ہندو رہن ایک جو قومی اس کا صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا اس نے جب یہ بل پاس کیا پیش کیا تو وہ بل پاس بھی ہو گیا لیکن بعد میں پھر زرداری صاحب کے یعنی پہ اس کو انہوں نے واپس لے لیا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک خاص عمر تک جو ہے وہ کوئی بھی ہندو لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہوگا اور اس کے بعد بھی اس کو اتنی دیر کا موقع دیا جائے, جائے گا تو علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اب ایک پیپلز پارٹی کی حکومت جماعت احمدیہ کے خلاف ایک قانون پاس کرے تو وہ آپ کو منظور ہے اور آپ کے خلاف کرے تو آپ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی دین دشمنی کی غم ماضی کرتا ہے ٹھیک ہے علماء کہہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے بارہ دسمبر دو, زار دو زار سو سو لگ. اس میں یہ ہے تو جی یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی دین کی دشمن ہے یا پیپلز پارٹی دین کی حامی ہے ٹھیک اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ دینی معاملات میں مداخلت کرے اور کوئی ایسا قانون بنائے جس میں ایک گروہ کی دینی جو تشخص ہے یا جو اس کے افعال ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جائے یا نہ لگائی جائے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو جو بھی ہو تو جو آپ کے حق میں ہے کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہاتھ ٹھیک تو ایک تو یہ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسری جو خبر ہے وہ بھی جنگ اخبار کی ہے یہ ہے جی آٹھ جون 2015 پندرہ اور اس میں وہ کہتے ہیں اس کا جو اس کی جو سرخی ہے وہ ہے ناموس رسالت قانون میں تبدیلی سے مذاہب میں تصادم ہوگا پارلیمنٹ میں بل آیا تو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ اگر ایک بل ایسا پاس کرتی ہے یا پیش ہی کرتی ہے کم از کم جس میں آپ کے عقائد کے خلاف کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے اندازہ لگائیں یہ جو ناموس رسالت کا توہین رسالت کا جو جی, بل ہے جی اس کو وہ ختم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی وغیرہ وغیرہ اٹھ کے رہا. تو جا. اس کو اس کے کسی کے خلاف کر دے تو اس کی باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے جھوٹے الزام لگانے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے جو تفتیشی افسر ہے وہ پہلے تفتیش کرے کہ آیا اس نے جو الزام لگایا ہے اس وہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہتے نہیں جی یہ نہیں کرنا آپ نے ہم نے آپ کو آگے کہہ دیا ایک مولوی صاحب نے کہ جناب اس نے توہین رسالت کی ہے آپ کا کام ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیں ورنہ ہم اس کو مار دیں گے ٹھیک ہے پھر ہماری زم... کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو ہم کیا کریں گے احتجاجی تحریک چلائیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے حکومت کی اس ایکٹ کو نہیں مانا ٹھیک ہے اس اقدام کے خلاف اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے ہر اقدام کی اطاعت کریں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ غدار پاکستان ہے غدار آئین ہے غدار قانون ہیں تو آپ کے لیے اور قانون ہے اور ہمارے لیے اور قانون ہے پھر آپ خود آئین کی پابندی کیوں نہیں کرتے اس کے بعد ایک اور خبر ہے میرے پاس یہ ہے جناب بائیس اگست دو سولہ کی وہ پہلے میں نے کہا تھا جون اور جون نہیں تھا وہ اگست ہی کی چھ تاریخ تھی اگست کی وہ اگست کی چھ تاریخ تھی دو پندرہ کی یہ اگست کی آٹھ تاریخ ہے دو ہزار سولہ اگلے سال کی جنگ اخبار ہے اور اس میں بیان ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا اور اس کا اس کی جو سرخی ہے اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ لکھی ہوئی ہے سندھ میں مدارس کے لیے علماء کی مشاورت کے بغیر قانون بنا تو اٹھا کر پھینک دیں گے ٹھیک ہے سکتے ہیں آپ کے خلاف قانون بنے گا تو آپ کیا کریں گے اٹھا کر پھینک دیں گے ہمارے خلاف قانون بنے گا تو آپ کہیں گے جی اس کی پابندی کرو جی تو ہم اگر کہیں کہ ہم اٹھا کے پھینک دیں گے تو آپ کہتے ہیں آپ نے تو آئن اور قانون کے خلاف بات کی ہے آپ مم. تو غدار ہیں آپ کو تو سزا موت سے کوئی کم ہونی نہیں چاہیے کچھ تو یہ ابھی میں پوری خبر تو نہیں پڑھ سکتا کافی بڑی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑے تھوڑے اس کے حصے پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ جمید علماء اسلام کے سربراہ اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے سندھ حکومت کو متنوع کیا ہے کہ اگر علماء کی مشاورت سے مدارس کے ذمن میں مشاورت کیے بغیر قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسے قانون کو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے اور اسے تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو علماء کو راضی رکھنا ہوگا ورنہ حکومت نہیں کر پاؤ گے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں مدارس کے ذمن میں ایسا طرفہ قانون قابل قبول نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو روز روز نئے نئے قوانین آ رہے ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے بدنیتی جی. پر مبنی قانون تسلیم نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے عامریت مسلط کرنے کی کوشش کی تو آپ کے ایسے یک طرفہ قانون کو تار تار کر کے پھینک دیں گے آؤ مدارس سے بات کرو ورنہ ایسا قانون ہم رد کر دیں گے <coughs> اور یہ کافی چار کالم کی خبر ہے اور اس میں انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں بہت زیادہ <coughs> لیکن ایک है. بڑی مزے کی بات کی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ پھلدار درخت پر ہی پتھر مارے جاتے ہیں باطل قوت کا آپ کے خلاف میدان میں آنا یہی آپ کے اہل حق ہونے کی دلیل ہے تو پھر یہی دلیل ہمارے لیے بھی ہے کہ جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں وہ اگر ہمارے خلاف آئے تو پھر دوسرا اہل حق ہی ہوا نا بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی تو اس میں انہوں نے آ, مختلف موقعوں پہ انہوں نے مختلف جو بل وغیرہ پیش کیے ہیں اس میں ایک انہوں نے بات کی ہے کہتے ہیں پنجاب میں خواتین بل لایا گیا ہماری نمائندگی وہاں نہیں تھی ہم نے خود مورچہ لگایا اور اس قانون کو واپس دھکیل دیا قومی اسمبلی میں حلال فوڈ کا معاملہ آیا تو ہماری مداخلت پر اسے واپس لینا پڑا پشاور میں بل لایا گیا تو اسے بھی دھکیل دیا گیا یعنی مختلف اسمبلیوں میں جو مختلف بل آتے ہیں اس کو وہ چونکہ ان کی مرضی کے نہیں ہیں اور ان کے مطابق جو اسلام ہے اس کے مطابق نہیں ہے اس کے مخالف ہے اس لیے وہ اس کو دھکیل دیتے ہیں اس کو سامنے نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ ان کا اپنا دستور عمل ہے ان کا اپنا جو سٹانس ہے وہ اس کے بارے میں ہے لیکن اب میری اور مولانا فضل الران صاحب کی بات ایک ہو گئی ہے جی وہ کیا فرما رہے ہیں وہ Uh, ایک شیر میں ذہن میں آ رہا تھا نکل گیا ایک دم سے جس میں وہ کہتے کہ گئے دن کے تنہا تھا میان جمن میں انجمن جی. میں یہاں میرے راز اور بھی اور ہیں, ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سولہ دسمبر سن 2016 سولہ کا جنگ اخبار ہے سوری ڈیلی ایکسپریس ہے جی ایکسپریس اخبار ہے اور اس میں جو سرخی ہے وہ وہی ہے جو میرے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی امتیازی پالیسی جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں ٹھیک اور یہ نیشنل ایکشن پلان کس نے شروع کیا فوج نے شروع کیا پارلیمنٹ نے اس کو اس کی تصدیق کی اور اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا پارلیمنٹ نے مولانا صاحب کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی امتیازی پالیسی جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اب جو مجھے کہے گا نا کہ جس نے جوتے کی نوک والا جملہ کی استعمال کیا تو میں اس کو کہوں گا جی آپ کے مولو صاحب نے بھی یہی کام کیا اور وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں اس خبر کے مطابق جوتے کی نوک یہ دیکھیں جی دی. کیا کہہ رہے ہیں جوتے کی نوک والی بات ہے یہ <coughs> کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ایسا لفظ بن گیا ہے جیسے آسمان سے وہی وہ اتری ہو جی دینی مدارس کو امریکہ اور مغرب کے ایجنڈے کے تحت دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے یہ امتیازی قانون ہے حکومت اسے جو چاہے مقام دے دے جب تک یہ ایک امتیازی قانون اور امتیازی پالیسی ہے میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں تو یہ آ, انہوں نے آگے بھی دو تین دفعہ ایک دفعہ اور انہوں نے اس کو جوتے کی نوک والا جو جملہ ہے وہ استعمال کیا ہے تو بہرحال اب جو مجھے کہے گا کہ تم نے یہ پاکستان کے قانون کے لیے جوتے کے نو کا لفظ کیوں استعمال کیا تو میں کہوں گا جی وہ تو فضل صاحب نے بھی کیا ہے تو میں پہلے کر چکا ہوں انہوں نے بعد میں کیا ہے پتہ نہیں وہ مجھ سے متاثر ہے کہ میں ان سے متاثر ہوں لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس کو کیونکہ یہ تو دو ہزار کی بات ہے میں تو کئی سال پہلے ہی بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو میرا خیالہ مول صاحب نے کیسے سننی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ عنصر رضا کو فالو کریں اچھا جی اس کے بعد یہ چوبیس سپتمبر دو ہزار پندرہ جنگ اخبار ہے اس میں وہ علمائک رام لکھتے ہیں کہ دینی جماعتوں نے حکومتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کس بات کا وہ کہتے ہیں جی سکیورٹی خدشات ہیں تو آپ کھلے میدانوں میں عید کے نماز نہ پڑے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ آپ کا جو فیصلہ اس کو نہیں مان سکتے اور ہم آپ کے <coughs> یہ جو حکومتی فیصلہ ہے اس کو ہم اس کا ہم انکار کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انکار ہم کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ حکومتی فیصلہ نہیں مانتے آپ تو غدار ہیں ہم تو بلی کہتے ہیں کہ آپ ملک کے اور اسلام کے دونوں کے غدار ہیں یہاں پہ انہوں نے نام بھی لکھا ہے <coughs> لکھا ہے کہ گزشتہ روز ایک مقامی ہوٹل میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سینئر نائب امیر علامہ حافظ زبیر احمد زہیر, جماعت اہل حدیث کے قائم مقام امیر حافظ عبد الوہاب روپڑی مولانا شکیل الرحمان ناصر مولانا زاہد ہاشمی جمیت اسلام فیق مولانا سیف سیف سعید مختار نقوی اور دیگر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے کھلے میدان میں عید کے اعتماد پر پابندی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ عید کے نماز ہر صورت کھلے میدانوں میں پڑی جائے گی مسلمان اتنا ڈرپوک نہیں اور بزل نہیں ہو سکتا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو حکومت کے کہنے پر چھوڑ دے تو کہتے ہیں جی ہم نے نہیں بات آپ مانی ہے آپ کی ہم تو آپ کو کھلم کھلا بات کا انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مولوی صاحب ہیں ان کا تعلق بھی جمعیت علماء اسلام سے ہے لیکن ان کا اپنا گروپ ہے سبھی حق صاحب کا تو ایک جمیت علماء اسلام فے ہے اور ایک جمعیت علماء اسلام سین ہے وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے بھی جوتے کی نوک والا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور دفاع پاکستان کونسل میں نے اس کی آپ کو ڈیٹ بتائیے ڈیٹ یہ 26 دسمبر دو ہے سولہ 26 دسمبر 26 دسمبر 2016 کا جنگ ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین مولانا سمیل حق نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور سی ٹی بی ٹی کے استعمال میں امتیازی رویہ نہ بدلا اور پنجاب کے جنوبی اصلاح کو خاص طور سے مدارس دینیا علماء خطباء اور طلباء کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ترک نہ کیا تو غیر منصفانہ اقدامات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر مسترد کر دیں گے تو فضل مان صاحب نے بھی جوتے کی نوک والی بات کی انہوں نے بھی جوتے کی نوک والی بات استعمال کی یہ میرے فالوور ہو گئے ہیں دونوں مولوی صاحب فض صاحب بھی اس میں لگ سا جی میرے طرز تد... تخاتب سے کافی متاثر ہیں ان کہا جی کہ یہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہیں تو انہوں نے اسی کو پھر استعمال کیا اچھا جی تو یہ ہندوزم کے تحفظ والا وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جو سندھ اسمبلی میں ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم آپ اس کی اس بات کو نہیں مانتے آپ ہندوؤں کو تحفظ دے رہے ہیں یہ مطلب عجیب سی بات ہے اچھا جماعت احمدیہ ایک منظم جماعت ہے اس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جی اور اس میں ایک ہمارا قضاء کا بورڈ بھی ہے ٹھیک ہے جس میں جو اندرونی ہمارے اختلافات یا کسی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں مالی معاملات ہیں یا گھریلو معاملات ہیں اس میں है. ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی آپ نے اسٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ بنا لی ہے اور آپ نے ایک پیرل ایک نظام بنایا ہوا ہے تو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اس کو خلاف قانون قرار دینا چاہیے <coughs> لیکن جماعت ال کا اپنا یہ حال ہے کہ جنگ اخبار یہ ہے جناب علی نو اپریل سن دو سولہ ٹھیک اس میں وہ کہتے ہیں کہ سات شہروں میں جماعت و کی شریعت عدالتیں موجود ہیں ٹھیک اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جماعت نہیں ہے مختلف جماعتوں کے مختلف اس طرح کے جو عدالتی نظام ہیں پیرل وہ قائم ہیں بھائی آپ کو اپنی عدالتوں کو بر اعتماد نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا اس میں جو عدالتوں میں جج ہیں وہ مسلمان ہیں جی ان کو حلف دینا پڑتا ہے کہ ہم خطم میں مکمل ایمان رکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت بھی ہے جی ہاں تو اور بھی جو ان کے ایپریٹ بینچز وغیرہ ہیں تو اس کی موجودگی میں آپ نے ایک پیرل نظام قائم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں کرتے ہے اور جب آپ اس کے بھروسہ نہیں کرتے اور آپ نے پیرل نظام بنا لیا ہے تو آپ وہ کریں تو پھر بھی آپ محب وطن پاکستانی اور جماعت اہم دیا کرے تو وہ غدار ٹھیک تو یا تو پھر آپ یہ کہنا کہ جی ہاں ٹھیک ہے جماعت نے اپنا نظام ایک بنایا ہوا ہے اور اس میں بھی ہم اس کو سپر سیڈ نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں جس کی مرضی ہے وہ یہاں جائے جس کی نئی مرضی وہ وہاں چلا جائے لیکن یہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہم سے فیصلہ کروائیں اور وہ ان کو خوف وغیرہ بھی کافی دلواتے ہیں یہ پوری جو خبریں ہیں یہ دو تین اس کی قسطوں میں یہ شائع ہوئی تھی میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا اچھا جی اس کے بعد یہ فروری دو ہے دو ہزار سولہ مولانا فضل مان صاحب ایک دفعہ پھر. ایک دفعہ پھر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جمیت الما اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمٰن نے کہا ہے کہ ادارے چاہتے ہیں مولوی جذباتی ہو کر قانون کے شکنجے میں آ جائیں اور ہمیں بھی چاہتے تھے ٹھیک وہ مجھ سے لوگوں نے کہا نا کہ مرزا ناصر احمد کیوں گئے وہاں پہ میں کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ اسمبلی بلاتی ہے اور نہ جاتے جی تو آپ یہ ہی چاہتے ہیں کہ جذباتی ہو کر قانون کے شکنجے میں آ جائیں ٹھیک کہیں جی کہ آپ پاکستان کے شہری ہی ہیں آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ بلا رہی ہے تو آپ جو بھی ہیں آپ کو جانا پڑے پڑے گا نا بالکل آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں خلفائر راشدین کے دور کی جی کہ قاضی نے بلایا اور خلیفہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہوگیا اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب خلیفہ عدالت میں داخل ہو گئی تو جج کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا جی دو اس کو بالکل کیونکہ میں یہاں پہ خلیفہ حکمران کی طور پہ نہیں آیا میں یہاں پہ ایک عام آدمی کے طور پہ آیا ہوں اس لیے جج بلائے گا تو جانا پڑے گا اسمبلی بلائے تو جانا پڑے گا آپ کہتے ہیں ہم جذباتی ہو جب ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں جاتے آپ تو چاہتے ہی, ہی ہیں وہی بات فرد الرمان صاحب کر رہے ہیں کہتے ہیں ادارے چاہتے ہیں مولوی جذباتی ہو کر قانون کے شکنے میں آ جائے ہم جہاد والا نہیں جمہوریت والا اسلام چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا جی. کہ ہم جہاد والا نہیں جمہوریت والا اسلام جی. چاہتے ہیں ہمیں صاف بتا دیے جائے مدارس نہیں چاہیے پھر آگے وہ کہتے ہیں <coughs> جس طرح پنجاب میں دینی مدارس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے ایسی قدغن تو بھارتی حکومت نے بھی علماء اور مدارس پر نہیں لگائیں وہ کہتے ہیں کہ مدارس کو نشانہ بنا کر علماء کو ہراساں کیا جا رہا ہے یہ آئین کے منافی ہے یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پروگرام پر لوگ آج تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تبالی کر دیا تھا کیونکہ یہ ایک امتیازی قانون ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی باتیں انہوں نے یہ بھی تین کالم کی خبر ہے اور کافی تفصیل سے موری صاحب کے اخبارات جو ہے نا وہ ان کو کافی کوریج دیتے ہیں ان کی ایک ایک بات کو اس میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت پر پابندی مزہ خیز ہے ایسا تو ماشاء دور میں بھی نہیں ہوا تو تبلیغی جماعت پر پابندی لگے تو مزہ کا خیز ہے جماعت عام جی پابندی لگے تو وہ بالکل ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کچھ انسان کو عقل سے اور ہوش سے کام لینا چاہیے اور وہ تو نہیں لیتے میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ جانب دار ہو ہوک ذرا دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا جی ہاں یہ میں نے بتا دیا کہ نہ مصر سارت قانون میں تبدیلی سے مذہب میں تصادم ہوگا ممتاز قادری کے کچھ جو, جو سزا اس کو کہتے ہیں عدالتی قتل ہے جی تو آپ کی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ عدالتی قتل ہے اور آپ کی عدالت ہمارے خلاف کو فیصلہ کر دے تو کہتے جی عدالتوں نے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیے عدالت میں آپ کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا تو عدالت آپ کے خلاف کرے تو وہ غلط ہے ہمارے yeah. خلاف کرے تو بالکل ٹھیک ہے عدالت تو وہی ہے نا اچھا جی پھر وہ اور ہے کہ دینی مدارس پر کوئی سرکاری پابندی قبول نہیں کی جائے گی جامعہ شرفیہ یہ, یہ میں تاریخ بتا دوں یہ اٹھارہ مارچ 2014 ٹھیک اس میں وہ کہتے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور میں نائب محمم حضرت مولانا حافظ فضل رحیم اشرفی کی زیر صدارت ضلع لاہور کے دینی مدارس کے محمم حضرات و ناظمین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سے مولوں کے نام ہیں کہتے ہیں دینی مدارس اسلام کے قلعے ہدایت کے سرچشمے اور اسلام کی اشاعت و حفاظت کا ذریعہ ہیں ان دینی مدارس پر کسی بھی قسم کی کوئی سرکاری پابندی اور دین دشمن اقدام کو قبول نہیں کیا جائے گا حکومت دینی مدارس پر ناروا پابندیاں لگانے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو یہی کام اگر ہم کہیں کہ جی آپ نے ہم پر پابندیاں لگائی جی. ہیں وہ ہم اس کو نہیں مانتے سرکاری پابندی کو اور دین کے خلاف دین دشمن جو اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ بڑی جی بات ہے کہ جی. ہمارے خلاف تو آپ دین کا نام بھی نہیں لیتے اور آپ کہتے ہیں جی جو کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے نا اس میں یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے جو ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے جی. اگر اسمبلی نے ترمیم کی ہے اگر کوئی ایکٹ پاس ہوا ہے تو کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں اس پہ بات نہیں کرتے کہتے ہیں جی آپ کو حکومت نے کہہ دی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دینی مدارس پر کسی بھی قسم کے کی کوئی سرکاری پابندی اور دین دشمن اقدام قبول نہیں کیا جائے گا آپ نہیں قبول کریں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں تو آپ بھی کریں نا یا عی الرزی نا من لما تو وہ کہتے کیوں تم خود نہیں کرتے اچھا جی یہ ممتاز قادری والا ہو گیا جی پھر ایک اور ہے میرے پاس خبر یہ کہتے ہیں جی سڑکوں پر نماز کی اجازت نہیں دیں گے ہم یہ روزنامہ امت ہے کراچی سے شائع ہوتا ہے بیچ اٹھارہ اپریل دو سولہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آ, یہ تو اچھا یہ تو ہندو نے کہا نا, کہ مسلمان حیدرآباد کی سڑکوں پر نماز ادا کریں گے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے اچھا جی یہ تو ہندوؤں کی دھمکی ہے جو آپ ادھر کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ سندھ اسمبلی کا وفاق المدارس کا امتیازی قوانین یہ مطلب بات تو وہی ہے لیکن چونکہ وہ مختلف لوگوں نے کہی ہیں نا. جی یہ گیارہ جون ہے 2016 ہزار سولہ امت है. اخبار ہے اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ وفاق المدارس نے امتیازی قوانین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مدارس کی آزادی خود مختاری ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عزم مجلس عاملہ اجلاس میں کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ اس میں بھی آ, کافی مولوں کے کا نام ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم تو جو مدارس کے اوپر پابندیاں ہیں جی اس کو ہم نہیں مانیں گے اگر آپ نے ایسا کام کیا پھر آپ کو نتائج جو ہے نا وہ بھگتنے پڑیں گے اور آ, پھر یہ ہے روزنامہ ایکسپریس ہے گیارہ نومبر 2013 تیرہ مرکزی جمیعت الحدیث پاکستان کے رہنما نے رہنماؤں نے چھبیس سے زائد علماء کی زبان بندی کا حکومتی فیصلہ واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی دے دی اس کی مذمت کرتے ہیں کہتے جی کہ فوراً اس کو واپس لو حکومتی اقدام ہے نا جی اس کے بعد آپ کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟, ہیں پھر ایک اور خبر ہے میرے پاس یہ تین مئی دو سولہ روزنامہ ایکسپریس کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون کے ایم پی وحید گل نے کہا ہے کہ تحفظ نسواں بل حدیث یا آسمانی صحیفہ نہیں ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے جن شکوں کو اسلام سے متصادم کہا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے تو آپ ایک بل کو جو خواتین پیش کرتی ہیں کہتے ہیں جی وہ حدیث تھوڑی ہے یا قرآن تھوڑی ہے ٹھیک ہے آسمانی صحیح تھوڑی ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو وہ آسمانی صحیح بن جاتا بن جاتا ہے اور اگر آپ کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی وہ آسمانی تھوڑی ہے بالکل اچھا جی ایک دو رہ گئی اور بس ایک آخری بس یہ بیس جنوری 2016 سولہ روزنامہ ایکسپریس مولانا طاہر رشرفی صاحب کہتے ہیں خطبہ جمعہ پر کوئی پابندی قبول نہیں تو وہ کہتے ہیں جی خطبہ جمعہ حکومت کی طرف سے دیے جانے کی باتیں مذاق کے سوا کچھ نہیں حکومت پہلے اسمبلی کا ماحول درست کرے خطبہ جمعہ پر کوئی پابندی قبول قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ انہوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے کہ مطلب حکومت نے کہا ہوگا نا کہ ہم ایک خطبہ آپ کو جہاں بھیجا کریں گے تو اس کے مطابق آپ نے خطبہ دینا ہے کہتے ہیں جی یہ کوئی بات نہیں ہے بالکل مذاق ہے تو سامعین سات ستمبر انیس سو چوہتر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک ابھی پہلو پیش کیا ہے اس کا جا. جس میں میں نے یہ عرض کیا ہے آپ کو کہ آپ جو ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کو پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا تو اول تو وہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو حق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہمیں آئین کی پابندی اور قانون کی پابندی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر تو آپ بلا غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے مولوی تو خود وہی کام کر رہے ہیں سارے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سب ان کو وہ کہتے ہیں جی قابل کو بلنے, اٹھا کے پھینک دیں گے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم دو مولوں نے وہی بات جودھے کی ہے جوتے کے نوک پر رکھنے والے چلیے بہت بہت شکریہ انسر رضا صاحب سامعین پروگرام کا آغاز ہو گیا آپ نے ابتدائی کلمات سنے آج اسی موضوع پہ آج ہماری گفتگو رہے گی اس وقت آپ کو دعوت آپ چاہیں تو ریڈی احمدیہ کا حصہ بنیں اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر ہے 416 ون سکس فور ون زیرو یا پھر ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنے کے لیے نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ میں مہمان ہیں انسد رضا صاحب جب آپ کال کریں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ سوال زیادہ تبصرے اور رائے سے گریز کریں موضوع سے متعلق ہی سوال ہو اور اپنے سوال کو ایک منٹ میں آپ مکمل کر سکیں تو بہتر ہوگا اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522 اسی طرح سے سامین کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ یہ جو پروگرام آپ سن رہے ہیں اس وقت یہ شب دس بجے تک اسی فریکوینسی پر پیش کیا جائے گا جب کہ پروگرام کا دوسرا حصہ دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے یعنی ہماری فریکوینسی FM 100.7 سے تبدیل ہو کر ایم ہو جاتی ہے دس بجے شب سے بارہ بجے شب تک پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اب جاری رکھیں گے موضوع آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور اسی بات کو لے کر آگے بھی بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے سامعین اب وہ وقت ہے کہ جب آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو ایم کا حصہ بن سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے پرانسر صاحب ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور جیسے جیسے کالز بھی آئیں ہم کالز کو پروگرام میں شامل کرتے چلے جائیں گے آپ نے عمومی طور پہ تو نہیں بلکہ خصوصی طور پہ وہ ساری خبریں بتا دی ہمیں اور ایسی بہت سی خبریں بھی ہیں لیکن اگر ہم عمومی طور پہ بھی دیکھیں تو یہ تو کھلے عام آج بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نظام کو نہیں مانتے نظام کو نہ ماننے کا بھی تو یہی مطلب نہیں بنے گا کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے وہی اس کے نا کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے خبریں رکھی ہیں پچھلے دو تین سالوں میں یعنی سن دو ہزار تیرہ سے لے کے سولہ تک جو تین سالوں کے بیانات ہیں ان کے یہ بہت سے ہیں میں نے چند چنے ہیں اس میں سے اپنے سامنے ان کے سامنے رکھنے کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ پوری نہیں کھائی جاتی ہے چند دانے چاول کے دیکھے جاتے ہیں کہ دیگ کیسی بنی ہے تو میں نے ابھی صرف ایک پہلو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اسمبلی کا فیصلہ ہے اس لیے اس کو مانو ٹھیک تو پھر آپ جو پاکستان کے معامے بنے ہوئے ہیں اور آپ جو خاص طور پہ دیوبندی مولوی جو پاکستان کی مخالفت میں پیش پیش تھے جو پاکستان بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے اس گناہ میں شامل بھی نہیں اس گناہ میں شامل بھی نہیں تھے مفتی محمود صاحب نے بھی کہا اور فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے تو آپ اس میں شامل نہیں تھے لیکن اب آپ اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور جماعت الداوا نے بھی جی ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے اب اچھا ملی ملی مسلم لیگ کے نام سے حافظ سعید صاحب کی جو ہے ٹھیک ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاد تو چلتا رہے گا ساتھ ساتھ لیکن پہلو بہ پہلو آپ ایک سیاسی جماعت بھی بنا لیں ٹھیک ہے اور ان کا بھی ایک بندہ اس وقت این ایک سو بیس میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہے بہت شکریہ سامین پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں جی سجاد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہو. جی وعلیکم السلام جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے جیسا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب یہ آپ کب تک عذر بھاری تراشوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے اور آپ مذہب کو بھی اسی طرح چلاتے رہے ہیں کہ ازر سے اور بہانوں سے اور آپ مجھے ایک بات صرف بتا دیں آپ کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم سارے دنیا میں پھیل گئے ہوئے ہیں سر آپ کو نہ روزے پہ جا سکتے ہیں نہ خانہ کعبہ پہ جا سکتے ہیں یہ سزانی طور کیا ہے جی ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا سوا <laughs> سوال تو نہیں تھا دل کے پھپھولے دل کے پھوڑے بیچاروں نے اپنی فرسٹریشن نکال لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ازر نہیں ہے نہ یہ بہانے ہیں اخباری تراشے تو آپ کے علما کے بیانات ہیں نا اگر آپ اپنے والوں کو کوئی وقت نہیں دیتے تو پھر یہ آپ کی اپنی بدقسمتی ہے اور آپ کے علما نے وہ باتیں کی ہیں جو ہمارے خلاف کرنے تو آپ اس کو سرماتے پہ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور آپ کے خلاف جاری ہوں تو وہ وہی اخباری بیانات عذر اور بہانے بن جاتے ہیں چونکہ آپ فیکٹس کو ڈنائی نہیں کر سکتے اس کو اس کی تردید نہیں کر سکتے اس لیے آپ کہتے ہیں یہ اور بہانے ہیں تو ہم چھپتے نہیں ہیں ہم تو چھپتے ہیں اگر تو قرآن اور سنت کے پیچھے ٹھیک ہماری ڈھال وہ ہے جی اخباری بیانات آپ کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کے خلاف استعمال کیا آپ کا اپنا ہتھیار ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ آپ روزے پہ نہیں جا سکتے خانہ کعبہ نہیں جا سکتے میں خود ہو کے ہوں جی ہاں اکثر کو بھی سعادت ملی ہوئی ہے میں بھی ہاں اور بہت سے احمدی مسلمان اللہ کے فضل سے بے شمار جی. پوری دنیا سے سوائے پاکستان کے پوری جی. دنیا سے جاتے ہیں تو بلکل. آپ کو پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا کہ آپ نہیں جا سکتے اور یہ سزا ہے تو وہ مسلمان جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ نہیں جاتے تو وہ سزا ہے یعنی جو حج کی شرطیں ہیں جی ہاں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو ٹھیک ہے آپ کے سر پہ قرض نہ ہو جی دوسرا یہ کہ راستے میں امن ہو اور وہاں پہ بھی امن ہو یہ حج کی شرائط میں ایک شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی جی ہاں ٹھیک ہے نا ساری زندگی میں ایک حج کیا جی ہاں پہلا اور آخری صرف ایک حج کیا جی تو جب وہ گئے ہیں وہاں پہ فسٹ ٹائم عمرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے نہیں جانے دیا روک دیا کافروں نے تو کس کو سزا تھی آپ کے اصول کے مطابق اگر سعودی عرب کی گورنمنٹ پاکستان وہ تو نہیں روکتی سعودی عرب کی گورنمنٹ نہیں روکتی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ میں لکھیں کہ آپ کا مذہب اسلام نہیں ہے احمدی ہے اس لیے وہ حج کے لیے ویزا دیتے ہی نہیں وہاں سے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کے نزدیک یہ سزا ہے تو آزور صلی اللہ علیہ وََ اپنے پندرہ سولہ سو صحابہ کے ہمراہ جب وہاں پہنچتے ہیں اور مکہ والے کہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا تو نہیں جانے دیا تو سزا ہے یہ آپ کے سور کے مطابق یہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزو بلّہ اور آپ کے صحابہ کو, کو ملی ہے اگر یہ سزا ہے تو اور اگر یہ ان کے لیے سزا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سزا ہے جس نے روکا تھا نے روکا تھا آج اگر پاکستان کے احمدیوں کو روکا جاتا ہے تو یہ سزا آپ کو ہے ہمیں نہیں ہے اگر ہمیں ہوتی تو پھر پوری دنیا سے کوئی بھی احمدی وہاں پہ نہ جا سکتا بالکل لیکن بہت سے لوگ جاتے ہیں میں خود اللہ کے فضر سے حج کر کے آیا ہوں دو چودہ میں ٹھیک ہے نہیں تیرہ میں شاید دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں میں بارہ میں میں ایک اور جگہ گیا تھا تیرہ میں میں حج کرنے گیا ٹھیک ہے اور چودہ میں پھر یو کے جلسے پہ گیا تھا تو مجھے یہ یاد آ گیا دو تیرہ میں میں نے اللہ کے فضر سے حج کیا ہے اور میرے علاوہ بہت سے لوگ جاتے ہیں اس لیے یہ آپ کے صرف یہ کیا نام تھا ان کا سجاد صاحب بیچاروں نے اپنی فرسٹریشن نکال دیے دل کے پولے پھوڑے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بے کے ٹھیک ہے بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے اور آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کال کر کے اس وقت ہمارے ساتھ افتخار صاحب موجود ہیں ٹیلی فون پر افتخار صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ افتخار صاحب سا سوال ہی تھا Uh, اسembliyon کے فیصلوں کو تو اپ چاہے جُتے کنو پر رکھیں یا جا مرضی رکھیں مللہ صاحب نے باقی مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو ان پر اسلام نہیں لاتا ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس پہ روشنی ڈال دیں تو ذرا نوازش ہوگی چلیے بہت شکریہ اپ کے سوال کے افتخر صاحب جنتا صاحب مللہ صاحب تو بات کی بات ہے نا اپ کے اپنے مولویوں نے اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف جو لکھا ہے پہلے وہ پڑھ لیں کہ وہ کیا ہے? جو احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جی جانور سے نکاح ہو سکتا ہے وہ حبی سے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور جانور سے کون نکاح کرتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال احمد رضا خان صاحب کے فتوی میں لکھا ہے کہ جانور سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن وہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ مر جائے تو یہ نہیں لکھا کہ اس کو دفن کرنے میں لکھا ہے وہ مر جائے تو اس کو گاڑنے توپنے میں بھی شریک نہ ہو ٹھیک ہے کوئی ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک اور اس طرح کے بے شمار فتح ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کو کافر ہی نہیں کہتے بلکہ بدترین کافر کہتے ہیں اشد ترین کافر کہتے ہیں اس لیے کسی دوسرے کو کچھ کہنے سے پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی مرضی تھلے سوٹا پھیر لو جی ڈانگ پھیر دو جی مرض صاحب علیہ السلات والسلام نے کسی بھی مسلمان کے متعلق کوئی بات نہیں کی ٹھیک ہے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے مولویوں کا پراپینڈا ہے سیاق و سباغ سے ہٹا کر بات پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم تمام جو غیر احمدی ہیں ان کو ہم غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہم عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں حضرت مسیح محمد اللہ نے کسی کے مطلب متعلق کوئی بات ایسی نہیں لکھی جو قابل شرم ہو آپ کے مولیوں نے آپ जै. کو یہ باتیں بتائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی حدیث ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے والا اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو جھوٹا کہا جائے تو میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو لیکن آپ حدیث پڑھ لیں پھر آپ کو پتہ لگے گا تو پروپنڈے سے متاثر نہیں ہوتے خود پڑھ کے دیکھتے ہیں چلیے بالکل ٹھیک ہے تو یہ کوشش ضرور کیجیے آپ افتخار صاحب اور اپنے نام کی طرح سے باعث افتخار بنے سامین پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چل ریڈیو احمدیہ آپ سن رہے ہیں سفیر راجپوت آپ کا میزبان ہوں میں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آج انصر رضا صاحب اگر آپ میں کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 1855 -410 -6522, 410 6522 اس وقت ہمارے ساتھ ظہیر صاحب موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں تو یہ ہمیں سیٹل سے فون کیا کرتے ہیں ظہیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ, آم, سوال یہ کرنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق جماعت احمدیہ جو ہے وہ پاکستان کا تقریبا جو فوراً ایکسچینج ہے زر مبادلہ وہ تقریباً 20% جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے جتنی بڑی تعداد میں جماعتیں اہم دیا جرمنی میں انگلینڈ میں امریکہ میں کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں موجود ہے تو سوال یہ پوچھنا تھا کہ جس جماعت کی اتنی بڑی طاقت ہو کہ وہ 20% یا 25% فیصد زر مبادلہ کنٹرول کر سکتی ہے تو آپ تو جو چاہیں پاکستان کی حکومت سے منوانا چاہیں وہ منوا سکتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا اس کو کنٹرول کر کے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں شکریہ چلیے ظہیر صاحب ظہیر صاحب کی بات سے پہلے وہ جو جی اس, ان سے پہلے دوست تھے اسمبلی کی باتوں کو تو آپ ایک طرف رکھے نا تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بےچاروں کے پاس ہمارے درائل کا جواب نہیں ہے اب تک جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ اسمبلی کی بات کیوں نہیں جو کہتے ہیں کہ کی بات کیوں انہوں نے انہوں یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آ, اس کی باتوں کو تو چلیں آپ ایک طرف رکھیں نا جی مرزا صاحب نے مسلمانوں کے متعلق جو بات کی ہے جی اس کے متعلق ذرا بتائیں مجھے हم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی نے جو کام کیا تھا اور اس کے جو خلاف میں نے دلائل دیے ہیں اور آپ کے اپنے علماء کے بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا جی چلو اس کو تو سائڈ پر رکھے نا کیوں سائڈ پہ رکھے ہیں آج تک تو سائڈ پہ نہیں رکھا آپ نے پندرہ سال سے آپ ہمیں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی نے آپ کو کافر قرار دے دیا آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتے آپ تو غیر مسلم ہیں پارلیمنٹ نے آپ کو کہہ دیا جی. آج میں نے اس پارلیمنٹ کے متعلق آپ کے اپنے علماء کے جو بیانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ کے اپنے علماء اور چھوٹے موٹے عالمی نہیں کسی مسجد کا مولوی نہیں ہے یہ جی یہ جمعیت علماء اسلام جو دیوبندیوں کی جو سب سے بڑی جماعت ہے سیاسی جی. دینی اس کے دونوں گروپوں کے فضل الرحمٰن صاحب بھی اور سمیع الحق صاحب بھی دونوں نے وہی وہ بات کی ہے جو میں نے کہی تھی کہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے روی تھی اور ہم نے روک کے ان کو سزا ملی ان کو سزا ملی نا کفار اسلام کو کفار کو اسلام کے ماننے والوں کو روکا دیا تو آپ کہتے ہیں سزا ان کو ملی سلح ہو بھیا پھر ہی نا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کر کے رہیں گے اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ تریسٹھ سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ عرب رجب کے مہینے میں لڑنے کو حرمت سمجھتے تھے بابرکت مہینہ تھا لیکن جب ان کو کسی سے بدلہ دینا ہوتا تھا تو وہ رجب کا مہینہ کہتے تھے آگے پیچھے کر کے تو تین دفعہ انہوں نے ایسا کیا تو تین سال اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے انتظار کیا کہ کیلنڈر پورا دس ذیل کو پہنچ جائے جو عقل کی باتیں ہیں وہ آپ چھپا دیتی ہیں <coughs> دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اپنی حدود میں رہتے ہیں آپ نے اپنی حدود کراس کی اس لیے آپ کے اوپر آرڈیننس لگے آپ جوتے کی نوکے رکھیں تو پھر کے ہے امین صاحب کی بات جو تھی نا اس کا ابھی جواب باقی تو خیر نہیں ہے لیکن جو آپ کیوں نہیں کنٹرول اس کو روکتے تو بات یہ ہے کہ ہم تو جو مطلب پاکستانی آہدی ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے ریاست پاکستان سے ریاست حکومت کے خلاف تو ساری بولتے ہیں لیکن ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بھی دنیا میں آہدی نہیں ہے جو اس ریاست کے اس مملکت کے خلاف ہو اس لیے اس کی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کنٹرول کنٹرول نہیں کرتے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو فارن ایکسچینج ہے اس میں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو 20-25 فیصد جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ جو مرضی کرتے رہیں ہمارے ساتھ لیکن ہم ان کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے اور یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب تقسیم پاکستان ہو رہی تقسیم ہندوستان ہو رہی تھی تو اس وقت جب پنجاب کی تقسیم کا معاملہ آیا تو احمدی چونکہ مائنارٹی مستقط بھی تھے پنجاب میں لیکن اس چھوٹی سی مائنورٹی کے شامل ہونے سے پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت ہو رہی تھی اگر احمدی شامل نہ ہوتے تو پھر ہندوؤں کی میجورٹی ہو جاتی ٹھیک ہے اور وہ جو تقسیم والا معاملہ تھا وہ نہ ہوتا حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے ٹھیک ہے ہندو اخباروں نے لکھا کہ یہ تو تمہیں کافر سمجھتے ہیں یہ تو تمہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو حضور نے فرمایا کہ جو مرضی کہتے رہیں اس وقت مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کا جو ہے وہ کام ہے اس لیے ہم تو وہ کریں گے جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں ہو یہ ہمیں کافر کہیں جو مرضی کہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں کیا ہمیں پاکستان کی جد و جہد میں ہم ان کے ساتھ ہیں مسلمانوں کی اکثریت اگر ہماری تھوڑی سی مائنورٹی سے بڑھتی ہے اور قائم ہوتی ہے تو ہم اس میں شامل ہوں گے ہم ہندوؤں کے خلاف جائیں گے مسلمانوں کے خلاف نہیں جائیں گے تو ہم تو ہمیشہ پاکستان کے حمایتی ہیں حمایتی رہیں گے اور اس کے لیے ہم نے کبھی بھی کو ایسا کام نہیں کیا ورنہ ہم لوگوں کو امریکہ برطانیہ کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امداد بند کرو اب ہمارے ایک وزیر ہیں وہاں پہ یو کے میں لور طارق احمد اور وہ جو پاکستان کو بھی جو جاتی ہے امداد یو کے کی طرف سے اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں لیکن وہ روکتے نہیں ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا جماعت احمدیہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ جتنی مرضی انفلوئنشل ہو وہ کسی کو پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتی ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا کام ہے عزی صاحب کو اب جو امین صاحب نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہوئی تو صلیح دیبیا جو ہوئی اس میں فتح ہوئی بظاہر تو نہیں ہوئی نا عمرہ تو نہیں کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صاحبہ نے عمر تو نہیں کیا نا صلیح دیبیہ کیا ہوئی صلیح یہ ہوئی کہ واپس جاؤ اور حضرت عمر نے کہا کہ ہم کیوں واپس جائیں ہم کیوں باتیں مانیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم حقبر نہیں ہیں کیا یہ کافر نہیں ہیں مشرق نہیں ہیں جھوٹے نہیں ہیں حضل فرمایا بالکل ہے کہنے کی پھر ہم کیوں مانیں ان کی بات ان کا بندہ آئے تو ہم چھوڑ دیں ہمارا بندہ جائے تو وہ نہ چھوڑیں یہی بات ہوئی تھی نا اس کے اندر اور جب صلح لکھی جا رہی تھی تو لکھنے والے کا بیٹا آ گیا اور اس نے دعائی دی کہ مجھے بچالو مجھے بچالو لو ثن فرمان نہیں اب تو معاہدہ لکھا گیا تو بظار تو یہ فتح نہیں ہے واپس آ نا جی تو آپ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو حج پہ نہیں جانے دیتے عمرے پہ نہیں جانے دیتے یہ آپ کو سزا ہے میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال حج محمد نہیں محمد انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا سزا تھی ان کو وہ تو بعد میں جو تاریخ نے جو ایک نتیجہ نکالا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج پیدا کیے ہیں وہ ہمارے لیے بھی نکل رہے ہیں ہم بھی پوری دنیا سے جاتے ہیں آپ نے وہاں پہ روکا تھا ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اور جو پوری دنیا میں پھیلی ہے وہاں سے بلا روک ٹوک احمدی دی جاتے ہیں تو آپ نے کس کو روکا پاکستانیوں کو پاکستانی دنیا میں پھیل گئے وہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اس لیے سزا تو آپ کو ہے جس نے روکا اور قرآن نے لکھا ہے کہ تم روکنے والے کون ہوتے ہو یہ تمہارا گھر نہیں ہے یہ خدا کا گھر ہے ٹھیک ہے اور خدا کے گھر سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ نے صاف لے کے قرآن کریم میں کہ تم نہیں روک سکتے اس سے تو جب آپ روکتے ہیں تو آپ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں قرآن کو تو پہلی پہلے تر کر چکے ہیں اس کو اٹھا کے آپ نے پیٹ پیچھے پھینک دیا سب نے تو قرآن کی کس کو پرواہ ہے آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس لیے آپ نے وہ کر دیا پھر کہتے ہیں جی آپ جوتے کی نوک پہ رکھیں تو پاکستان کی اسمبلی کو ایڈی کے نیچے رکھا وہ اسمبلی ختم ہو گئی اس کے خلاف جنرل ضیاء نے یہ لکھا کرتاسی ابیز لکھ میں جا. کہ سارے زانی شرابی بدکار ہیں یہ جی اس اسمبلی کا یہ حال ہے اور اس اسمبلی کے پیپلز پارٹی کی ایک ڈپٹی سپیکر نے فیصل کریم کندی صاحب نے جب وہ ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے یہ کہا جب ملہ عمر نے غالب نہیں کہا تھا یا ملا فضل اللہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے کہا جی مجھے مسلمان ہونے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور یہی بات ایم ایم کے وہ تھے ایک جن کا نام بھول گئے وہ عباس کر کے ان کا نام حیدر عباس رضوی صاحب انہوں نے بھی یہی کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کو اس نے یہ تقریر کی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے اسلام کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی جس نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تھا اسمبلی سے اسی پیپلز پارٹی کی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوتی ہے سزا یہ ہوتا ہے الٹا جوتا جو منہ پہ پڑتا ہے جا کے کہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ تو کافر ہیں غیر مسلم ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ الٹی بات ہوتی جو پڑتی ہے پھر ٹھیک ہے سامنے پروگرام ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام میں ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے رات کے بارہ بجے تک دس بجے شب سے بارہ بجے آخری دو گھنٹے کا جو پروگرام ہے وہ ہم اے ایم فائیو کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں دس بجے تک کا جو پروگرام میں وہ آپ اسی سنیں گے. وقت ہے وہ ریڈیو احمد شامل کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کلام آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ تو ٹھیک ٹھاک ہوں بس ریڈیو ابھی لگایا تھا ہے تو میں نے کہا کہ وہ سمی الحق اور فضل الرحمان کا حوالہ دے تو سمی الاحق کی اگر آپ بولے تو میں ان پیپر وسیعت لا دوں اس کے باپ کی اس کے باپ نے کہا تھا مجھے جنازے میں اس جی میرے جنازے میں نہیں آئے گا اور دیوبندیوں کو پوری دنیا میں دیوبندی وہابی اور سلفیے کی ہے پورے مسلمان پیچھے کی نوکتوں مارتے ہیں اب ایسوں کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹوری <coughs> پاکستان کا آئین ہی سے مانتے پاکستان سے باہر جتنی آرگنائزیشن ہے وہ ہے تو سلف ہی ہے وہاں بھی ہیں یہ دیوبند ہے اور زیادہ تر قادیانی جتنے بھی دیوبند سے کنورٹ ہوئے ہیں دیوبندیٹی uh -huh. یا ان کا جو دیکھ لیں uh -huh. تو دیوبند مطلب سے دیوبندی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال کے دفعہ پھر موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ ساری دنیا سے جتنے بھی قادیانی حج پہ جاتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو قادیانی کہہ کر پاسپورٹ پر بتا کے جاتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے وہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ہی ان کو انٹری نہیں دے گی پھر دوسرا آپ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اس کو نور وہی نازل ہوئی حج پہ جانے کے لیے کہ اس کے اوپر قتل کا یا یہ دھمکیاں تھیں اس کے اوپر تو اس نے کہا کہ میرے پر اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ اے مرزا جو تجھ پر حملہ کرے گا میں اس پر حملہ کروں گا اس وحی کی اس وحی... مطلب جو اللہ نے بتایا تھا نعوذت اللہ پاکر ان کے اس کے باوجود جو آدمی حج پر نہ جا سکا تو بتاؤ کہ یہ اس کو اللہ پر یقین نہیں تھا میرے ان دو سوالوں کا جواب دیں بڑی مہربانی ہو گیا تھا. بہت شکریہ امین صاحب آپ اپنے انداز سوال کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس انسد صاحب چار منٹ کا وقت ہے اس فریکوینسی پر پھر ہم نے جی. تقریباً دو گھنٹے کا وقت ہمارے پاس فائیو تھرٹی پر بھی موجود ہے کیمان صاحب نے ایک تبصرہ کیا تھا اس تبصرے ہم وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں ہم تو نہیں فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو کہا کہ انہوں نے مجھے فالو کیا جی جو جوتے کی نوک والی بات ہے وہ فضل المان صاحب نے اور زمین ان فالو نہیں کیا اور ہم دیو بندیوں کو جتنا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ دیوبندی سے ہوئے ہیں جی تو اچھی بات ہے نا جن کو آپ برا سمجھا ان کو مچھر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ برے تھے تو بہستہ آہستہ اچھے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے جو دوسری بات امین صاحب کی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ وہاں بتاتے ہیں جا کے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے جسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہاں پہ کہا کہ سارے دو چادریں باندھو ایک نیچے کے اوپر ٹھیک ہے تو سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ برعیدوی ہیں یا हुँ. کوئی بتاتا ہے کہ میں تبدیلی جماعت سے जी ہوں یا کوئی بتاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا کیا ہوں جو بھی جاتا ہے وہ اس کے پاسپورٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ تمہارا دین کیا ہے ٹھیک ہے جو ویزا فارم بھرتے ہیں اس ویزا فارم میں لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ کا مذہب کیا ہم نے کہا اسلام ہمارا مذہب چونکہ اسلام ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان فرقوں کے لوگ ہیں وہ سعودیہ میں جانے کے لیے جو ویزا فام ہوتا ہے حجقائی عمرے کا اس میں جو مذہب کا کھانا ہے اس میں لکھا ہے تمہارا مذہب کیا کہتے ہیں اسلام کوئی है? نہیں لکھتا میں بریلوی ہوں کوئی نہیں کہتا جی میں اہل حدیث ہوں کوئی نہیں کہتا کہ میں فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں جو بھی ہے ٹھیک مذہب थीक کا نام थीक لکھا ہے اسلام پھر تو لکھا نہیں ہوتا جی تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ مرز صاحب کئی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ کہاں کی ہے وہ ذرا حوالہ دے دیں ٹھیک ہے تو پھر اس حوالے کے مطابق پھر ہم ان کو جواب دیں گے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارا جاری رہے گا پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں سفیر پوت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر رضا صاحب پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا جاری رہے گا لیکن شب دس بجے اس فریکوینسی سے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور دس سے بارہ بجے تک جو آخری دو گھنٹے ہیں پروگرام کے وہ ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر اے ایم فائیو پر ہم اور ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں اور اے ایم پر آپ کو کچھ کے آتا ہے تو آپ اے ایم فائیو کی جو اسمارٹ ایپ ہے اس پہ بھی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو کے ذریعے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے تو وائس آف اسلام احمدیہ مسلم جماعت کا جو ریڈی احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس کی آفیل ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ آپ کو موقع فرہم کرتی ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ کے پروگرام براہ راست بھی سن سکتے ہیں جب کہ ان کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اسی ویب سائٹ کے آرکائو سیکشن میں جائیں تو آج سے پہلے کے جتنے پروگرام پیش کیے گئے ریڈیو اہمیت کے وہ تمام इस تمام اس ویب سائٹ کے ذریعے دوبارہ سنے جا سکتے ہیں یہی ویب سائٹ وائس اسلام ڈاٹ سی اے آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے تأثرات یا اپنا سوال ہم تک اس ویب سائٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں جاتے جاتے اسٹوڈیوز کے نمبر آپ کو ایک دفعہ سے پھر بتائے دیتے یا پھر ٹول فری نمبر ہے کال کر سکتے ہیں اور ڈیٹی احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں اے ایم پر ایک منٹ کے بعد یہاں سے پروگرام ختم ہوگا اور اے ایم فائیو تھرٹی پر ہم اور آپ دوبارہ ساتھ شامل ہوں گے جو ہمارے سامین ہمارے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہی رہتے ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے السلام علیکم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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد زندہ احمدیت